سلی سلی اللہ کا ضرورت مند بنایا ہے محتاج بنایا ہے اور اس کی آزمائش پیسی ہے سمندر میں وہ مچھلی ہے اس پورے کمرے میں نہیں آئے گی جی. سائز بڑی مچھلی کتنا سائز ہوتا ہے جی. اور اس کی کتنی خوراک ہوئی منو متنی خوراک اور نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی وسائل ہے اللہ سے بارک تعالیٰ نے مفت کی روزی اس کو دی ہوئی سمندر بھرا ہوا اس کی روزی کیوں اس پر اللہ کی طرف سے کوئی روایش نہیں ہے روزی کا بندوبست بن اس کا کیا ہوا ہے یہ پٹی میں کیڑا ہوتا ہے نا مٹی کے اندر پڑا اندر گھسا ہوا ہے آپ زمین کو کھوتے ہیں اندر سے نکلتا ہے آج کو دا پنجابی کوئی بھی رہی تھی کی نا کیا کہتا ہوں ساری شہروں میں زندگی گزر دارے کا تو قریب ہوئے نہیں ہے مٹی میں اس کا لنس کی روزی رکھتی ہے اسی میں سے بڑھتا ہے پلتا ہے شادی بھی اس کی ہو جاتی ہے بچے بھی پوتے ہیں جس میں بچے پہتے ہیں سب کی روزی ہوتی ہے مٹی کے اندر لس کی روزی دے رہا کوئی فکر نہیں ہے کہ دکان کھولے اپنے لیے بیٹھوں کے لیے اور دیمک دیمک کی خوراک لکڑی سائنسدان نے لکھا ہے کہ جب جنگلوں میں گری پڑی لکڑی بہت ہوتی تھی پہلے اس کو دیمک کھاتا تھا اور جو زندگی گزرتی تھی اس گزارا ہوتا تھا ابھی بھی جاتا ہوں جنوبی افریقہ جنوبی افریقہ میں آبادیوں میں دیمک نہیں ہے کیونکہ اتنے بڑے جنگلات ہیں ان کے اور وہاں درخت گرے ہوئے ہیں انڈیا کہ بہار کا درخت گرا ہوا جس کی پشاور میں دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ روپے قیمت ہو اس کو کوئی پوچھتے نہیں کر پڑو پاکستان والوں کو لے جائے یہاں کے ترکاڑوں کو آدمی صرف وہاں کی لکڑی کو صاف کر کے بنا کر پاکستان کو بیچنا ہو جائے گا سائنسدان دکھایا کہ جب جنگل میں لکڑی نہ رہی تو دیمک نے آبادیوں کا رخ کیا تب کیا کرو سر سے روزی پیدا کرنی تو یہاں کا آتروازیں کھڑکیاں جو اس کو ملتے ہیں اس کو کھاتی ہے روزی لکڑی مسکر لیے روزی رکھی ہے پہنچ کے میں دیکھے اسے بنایا کہ وہ لکڑی کھائے اور باقی اس کی غذا کوئی دکان کوئی کھیتی کوئی نوکری کوئی ملازمت کسی کی ضرورت ہے اس لیے اس پر اللہ تبارک اللہ حکامات نہیں ڈالے وہ انسان کی ازمائش اس میں ہے کہ اس کو ضرورت من محتاج رکھا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو کہاں سے پوری کرتا ہے خلق المود تھا الحیات میئر کو مخصون عمل ہے پیدا کی موت کو پیدا کی زندگی کو اس بات کے جاننے کے لیے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ کرتا ہے شیامان میں کہاں سے کھاؤں گا یہی تعمل؟ تو عمل الحال طریقے سے حاصل کیا ہے ارے تو سواب ہے آخر کا درجاتی میں کیا تھا آخر کرا میرا کھانا کہاں سے آئے میرے کپڑے کہاں سے آئے میں بیمار پڑ جاؤں میرا علاج کہاں سے ہو میرا سر چھپانے کا مکان کہاں سے ہو میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی بیمار پڑ جائے تو اس کو اپنے علاج کا بندوبست کرنا چاہیے اور اتنی غربت ہو کہ علاج کا بندوبست نہ ہو سکے پھر خبر کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے اور میں تو دم کی شعبے کو چلا رہا ہوں ایسے آج دو لوگوں بات ہے کوئی بس نہیں ہوتا جو دم کرتا ہوں میں ایسا جیسے کہ نشانے پر گولی لگتی ہے تو بات کوئی نہیں الگ شفال ہمیں کو دینی ہے ہمیں نظریے اپنا اس کو اور بہت جو یہ مالدار لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں سمجھتا نہیں الگ میں بعض کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کسی نے فی الحال کیا میرے پاس آئے ڈال دیا ہے وہاں پر بڑے بڑے بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کراؤ بھجوا کیا کر رہے تھے جیسے جی کیا بنایا ہوئے اچھا اور کھائی نہیں ہے اس سے اپنی طرف سے بولا آخر لوگ دیکھنا شکر بزار کچھ تو اپنی طرف سے بولا گھر تو کیا اب دوسرے دانے سے پوچھتے ہیں نا کیا کہا تھا جی میں نے یاد رہے گا رانی اجین آج کل بیدار ہوئے لگتے ہیں اس کے لیے ہم نے غم کیا ایسا فکر کیا اس کو اس کو کساب بناتے ہیں ہفتے وسے اتوار کے اندر کرے گا اللہ اللہ کرے گا ایک بزرگ انہوں نے رضا پاک سے بائیں مانگی تو یا اللہ تبارک طلک اتنی روزی دے دیں کہ کوٹی میرے پاس اس کو میں مانگے عالت تھے اللہ پاک کے تلق والے تھے ایسے عالمت تھے کہ ان کو الحام دلتا تھا تو ان کو منجانے والا الحام ہوا کہ کیا تجھے میرے رزاق ہونے پہ یقین نہیں یا اللہ تبارک یقین دو مجھے ہے لیکن جب میں عبادت میں لگتا ہوں تو نہ سی کہتے کھائے گا کہاں سے تو ان سے میں کہا کروں گا کہ کوکھری سے کھاؤں گا <laughs> اس لیے بھاگت ہوں آپ سے کہ مجھے کٹھائی دے اللہ کو ایک دیر بیٹھا کر مچھر میں بیٹھ گئے امام صاحب نے کہا کیسے آئے انتقاب کرنے کے رات ہے آپ لکھنؤ والا بندوبست کرے گا وہ نہیں بھائی اللہ بس کرے گا لائے گا کون آپ غریب بہت کہا تو اس کے کہ پاس یوزی کی دکان ہے اس نے کہا کہ دو روٹیاں میں بھیجا کروں گا آپ سے ٹھیک ہے کہا کہ آئے افسوس آپ اس کمزور تو عید کے ساتھ آگے کھڑے ہو کے پر نماز نہ پڑھائیں کریں تو بہتر ہو یا میں نے کہا اللہ تو بہت نماز پر میے گا تو آپ نے تو نہیں مانا جب کہا یہودی بھیجے گا تو روٹی آپ نے مان مانگا اللہ اسی میں ہے جاتیوں کی غلطی پر ہے نا ایک آدمی صبح دس روپے اس کو گھر والی نجے کہ جا کر کچھ چیزیں خریدو گے پھر چھاوڑی میں رکھ کر سارا دن پھرو گے بیچ کر پھر لاؤ گے تو ساتھ جب شام کو آؤ بیس روپے پہ لے کر آؤ دس روپئے لے, لے کر جا رہے بیس روپے لے کر آؤ نے کہا ٹھیک آدمی یہ گیا آگے بازار میں ایک آدمی کھڑا کہتے ہیں اللہ کے نام پر دس روپئے دے دو دس دنیا اور ستر درآخت ملیں گے تو اس نے معلوم در دنیا کا مطلب یہ سو جائیں گے گھر والے بیس ہو جائیں گے سارا آدمی چھاپڑی ہو پھر پھرائے گا پھر کرے گا شام کو بیس جائے گا وہ آدمی کہتے ہیں سو جائیں گے دنیا میں دس براخت میں ستر ملیں گے تو 10 گنا دنیا میں کرو دس کے سو ہو گئے گھر والی مجھے بیس کے سارا دن مجھے اس سے دس دیا پھر تھا پیسے نہیں آئے دس ہزار نہیں ہوئے اتنا امین پریشان ہو کر آیا گھر والی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے کدھر گیا وہ کدھر گئے ہو کہ ہاں سے آئے اس کو دست لگ کے جاتا ہے اور آتا ہے جاتا آتا ہے جوار کی فصل کٹی ہوئی سی <laughs> نیچے اس کے اتنے کھڑے تھے منڈ کھڑے تھے جوار جب یہ بالکل بے ہو گیا اس کو ہوش نہیں رہا جو بیٹھنے لگا نیچے سے منڈ لگا اتنا سخت درد ہوا کہ جو اٹھا نہ کو درد نہیں ہوا کہ لایا غصے میں اس ماری مڈ کو زور سے لات ماری موڑ اٹھا نیچے سے گئے تو سو روپئے پڑیں گے ملک بس خیر لے کر آیا جی آیا کر سو روپئے ہو گئے دو دن تو درست کیے سو دست ہو گئے نہیں سخت ہوتے تو کچھ فائدہ ہوا نہیں ہو پھر جو ہے صبح دس روپئے جی میں ڈالے چابڑی کے لیے گیا آگے پھر وہ کھڑا ہے اس نے کہا اکیلا کے کہ نام پر دو دس روپئے دس در دنیا ستب رکھ رہتی تو ملتے تو ہیں پر اتنا آگا نہیں جاتا ہے تم رگول سوکھنا سیکھو لے کے ملا اتنا آگا نہیں جاتا اللہ خیر جیگو کے لطیفوں میں بھی بڑی مارفتیں ہوتی سبحان اللہ تو وسائل کے اختیار کرنے کا نے فرمایا آزباب اختیار کرنے چاہیے آخری سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الواج مظاہرات کو ایک سال کا غلہ دیا تو اس علماء نے مسئلہ نکالا ہوئے کہ ایک سال کا بندوبست کرنا یہ توکل کے اور توحید کے خلاف نہیں ایک سال کے بندوبست آدمی رکھے آٹا دال چاول جو بھی کرنا چاہتا ہے جمع کر کر کے تو اس پر جو ہے تو توحید کے بھی خلاف نہیں ہے تو کے بھی خلاف نہیں ہے پہلے زمانے میں بڑے بڑے مدرسے تو نہیں ہوتے نا تو مدرسے میں ماشاءاللہ اللہ طلب آ جاتے ہیں سوپ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں جی ایسی کھانے پینے کی ملتی ہیں ایسے ہماری طرح خبر گھر میں نہیں ملتی دونوں وقت سالن کے ساتھ کوئی سبزی کے ساتھ روٹی ملنا ناشتے ملنا مجھے ہی مزہ اس لیے اس معیار کے علماء نہیں نکل رہے پہلے دور میں ملنا. آج ایک بخودار کتاب لائے اپنی کس پر آپ تقریب لکھیں گے میں نے اس کو میں نے کہا میں اس کو میں تفصیل سے دیکھوں گا ابھی میں جلدی سے کو دیکھتا ہوں تو ایک سو میں نے کھولا اور اس پر کسی آدمی کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اخون درویزہ بابا درویزہ کی اولاد میں سے ہیں یہ فارسی کے اللہ سے مانے عالم تعلیم درویزہ لوگ گھر گھر پھر کر روٹی کے ٹکڑے جمع کرتا ہوں اور یہ کوئی آدمی اخون درویزہ گزرا ہے اس کی اولاد میں سے پھر میں نے کہا یہ تو جبھی جا رہا ہے میں مجھے اتنا مجھے ایک سفر کیا ہوا ہے میں میں نے کہا برخودار اخبر احمد اللہ بہت اونچے پائے کہاں لکھا کہ پیر بابا کو مریض دکھا پیر بابا کو پیر پیر بابا کا اجل خلیفہ ہے سب سے بڑے خلیفے درویز احمد اور پیر پیر بابا کے وقت میں یہاں ان پہاڑی علاقوں میں یہاں پورا اسلام نہیں تھا جو بنیرے علاقہ ہے نا اس میں سر کافی کافر ہوتے تھے ہندوستانی لوگ سر کافر تھے اور باقی جو ہے ہو سکتا ہے گجر برادری کو چور کافر کہتے ہیں تو اس میں پیر بابا پیر بابا کو جہاد کرنا پڑا ہے باقاعدہ گھومنا پڑا ہے اخود روزہ بابا اور رحمت اللہ کو لڑنا پڑا ہے اور اخود روزہ بابا اور رحمۃ اللہ کا ایک بیٹا شہید بھی ہوا ہے کانجو کے پاس خوات میں کانجو کے پاس اس کا مزاج ہے اور کانجو میں جو ہے تو یہ بابا رحمتہ اللہ علیہ اولاد کانجو میں آباد ہیں اور یہ بفر انڈیا خردان آباد ہے منتھرا ڈسٹرک میں اور مختلف جگہوں بنے کے لوگ آباد ہیں میرے پاس خانہ جنگ ہوتا ہے خیر میں لما کے فصل کروں گے آدمی کتاب لکھ رہا ہے معلومات اتنی نہیں ہے پر مجھے بڑا غفا ہے فصلوں کی کتاب لکھ مارتے ہیں اور فصلے پڑھے تو فصل خراب لکھتے کتاب تک لکھنے تک ہو گیا اتنا اس کو کسی اتنا اس کو سمجھ نہیں کسی نے دی کہ اس کو جو مضبوط واسطہ رابطے ہیں اور لمبا سے اس کی تسلیم تو کرا دیں خود ہی آپ لوگ نیزیوں نے کہے خود ہی آل آلال بن گیا ہے اور ہم کہا کر کے خود اگلے کل بن گیا ہے آپ لوگ تین لفظ میں بولتے ہیں آر اینڈ آل ہمارے پاس یہ دو اگلے کل خود اگلے کل بنے ہوتے ہیں پہلے تو سے خرچ خالی ہوتے تھی لوگ ٹکڑے مان کر جمع کر کے پڑتے تھے کر کے پڑھتے تھے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کچھ طلبہ گئے ایک کتاب پڑھنے کے لیے کسی عالم کے پاس اپنا خرچہ لے کر گئے وہاں پڑھتے رہے استاد صاحب جو تھے وہ بہت پڑھاتے تھے تفصیل سے پڑھاتے تھے شوق سے پڑھاتے تھے یہ مثلا چار مہینے کا خرچہ لے کر گیا تھے استاد صاحب نے چھ مہینے لگا دیے مگر زیادہ لگا دی مگر زیادہ لگا جو خرچہ ختم ہو خرچہ ختم ہو گیا بھوک ایک دن پھاٹا دوسرے دن پھاٹا دوسر ایک دن بھوک دوسرے دن بھوک دوسرے دن بھوک تو اس میں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تعلیم پر تین دن بھوک گزر جائے اس کو سوال کرنے جائے گا زیادہ سوال کرو کہ ہمارا کہ تین دن بھوک گزار ایک تو سوال کر کے سوال کر ایک تین چار آدمی ایک دوسرے کو کہتے سوال کر کوئی پیار نہیں ہوتا کیونکہ سب غیرت والے مسلمان مانتے پیار نہیں ہو رہے کو اندازی کی ایک آدمی کا نام آیا یہ سوال کرے اور رات کا وقت سوال کروں سوال کرو اور رات کوٹھا کوٹھا اس نے وہ کیا نماز شروع کی اور گڑگڑایا اللہ کے یا اللہ تبارہ بخار ہم محتاج ہے ضرور مانے کا روزی کا واضح کیا ہمارے پوری فرما یہ مصر کا واقعہ ہے مصر کے بادشاہ کو خواب نظر آیا ایک فرشتہ آسمان سے ایسے فرشتہ آدمی ایسے اس کے پاس آتا ہے آدمی نظر اس کی اس طرح پہلو میں نظر مار کے اٹھ کبرستان آدمی اٹھا تو اس نے دیکھا خواب تھا خواب ہی ہے خیر دوبارہ جائیں اٹھا سویا پھر دوبارہ وہ آدمی اچھا سمان ستھرا ہے آرٹسٹا اس کو مارا مدد کر پھر جائے کچھ بھی تھا خواب ہی ہے پھر بار پھر جائے وہ آیا اس کو لذا مارا یہ اٹھا اس کے پہلے میں لذا چبا ہوا پسلی میں میں چبایا وہاں زخم ہوا ہے خون بہ رہا ہوا یہ تو بات کی بات ہے کیونکہ پہلے تو خواب نظر آیا تھا تو زخم لگا ہوا ہے کیا کریں اس پر اس طرح ہوا جی کہ یہ اس نے وزیر کو بلایا اسے نے کہا کہ قبرستان کی مسجد ہے اس میں کوئی آدمی آپ یہ پیسے لے کر جان کی مدد کریں یہ آدمی گیا وزیر گیا قبرستان ڈھونڈا مسجد ڈھونڈے دیکھا اس میں آدمی بیٹھے میں نے کہا سر بادشاہ دامتدار کی مدد کے لیے مجھے مزہ ہے یہ پیسے تو آپ لے لیں اور صبح بادشاہ سلامت خود آپ لوگوں کی ملاقات کے لیے حاضر ہوگا میں ٹھیک ہے پیسے میں نے لیے <تصفح> میں آپ سے مشورہ کیا کہ صبح بادشاہ سلامت جب آ گیا تو اس میں تمہاری بزرگی کی چھوٹ پڑ جائے گی آپ بجائے اس کے علم حاصل کریں لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے ہم اسلام سے رہ جائیں گے زیادہ کیا کروں نے زیادہ اسلام ہم یہاں سے راتوں رات, رات نکل جائیں نہ تو رات نکل کے صبح بادشاہ آیا اس نے دیکھا کوئی آدمی نہیں ہے وزیر سے پوچھا اس نے کہا آدمی تھے جی میں پیسے دے دیے کہ آدمی تھے نہیں ہیں تم کیا کریں بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اس نے کہا ان بزرگوں کی یاد میں میں یہاں ایک دارالعلوم بناؤں گا اسے دارالعلوم بنایا وہ دار دارالعلوم جو ہے وہ اگر یونیورسٹی ہے اس کے بارہ سو سال ہو گئے ہیں کسی کو یاد ہے اس کی تاریخ ہزار سے اوپر ہو گئے ہیں ہزار سال اس سے ہو گئے ہیں تو وہاں یاد, ان, ان کی یاد میں یونیورسٹی بنی سبحان اللہ سچ بات انسان کو مانگنا نہیں آتا ہے تو وکل نہیں کرتا ہے ورنہ اللہ تمہارے ساتھ روزی لکھی ہوئی ہے بائبل تھوڑا خبر کرنے کی ضرورت ہے علی رضی اللہ اور سفر میں جاتے ہوئے گھوڑا پکڑوایا آدمی کو اور اسے کہا کہ اس کو پکڑ لو میں پانی پی کے آتا ہوں پیاس لگی ہے پانی پی کے آتا ہوں پانی پینے کے لیے گئے یا جس روپ کے لیے گئے تھے واپس آئے بڑی اور دیر جگہ لگی سب نے کہا اس آدمی کا میں نے بڑا حرج کیا جاتے ہی میں اس کو پانچ درم دوں گا آئے پانچ درم دینے کے لیے جب آئے کہا کہ آدمی غائب ہے گھوڑا کھڑا ہے گھوڑے کے لگام نہیں ہے پاس ایک آدمی کو دیکھا لگام نہیں جی جا سکا بھائی کھڑے جائے اس کو لگام میرے گھوڑے کیے میں نے کہا آپ کے گھوڑے کیے جس کی بھی آپ نے تو آدمی کھڑا تھا پانچ درم میں خریدی اس سے پانچ درم دے دیں آپ لے لیں میں نے پانچ درم اس کو دیے لگام لے کر گھوڑے کو واپس ڈالی اور کہا کہ یہ پانچ درم اس کی قسمت کی روزی تھی خبر کرتا تو اور حال مل گئی تھی کر لیتا حالات اچھے مل گئی صبر نہ کیا اور بے سبری میں حرام راستے سے لے کر چلا میرے بھائی لکھی ہوئی انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ پہلے دوبارہ لکھی اور لوائے محفوظ میں اس کو رکھا اس کو ملے گی اور ضرور مل کر رہے گی کرے گا ہمت کرے گا تکلیف برداشت کرے گا तो اللہ تعالیٰ حلال کا دوڑا کھول کر دیں گے اور ویسے بھی کرے گا تو مردی اس کی جیسے لے اس کو اختیار دیا آج ہی وہ راضی فاضل ہوا وہ ملنے کے لیے آیا نا اثر کرتے مجھ سے کہتا ہے کہ ادھر اللہ ہے ادھر کوئی اور چیز ہے تب آدمی جو ہے تو اللہ کو اختیار کرے کہ کسی اور چیز کو اختیار کرے کیا کرنا چاہیے قرآن ہو تفصیل کیا کہتی ہے آپ نے تفسیر تو پڑی ہوگی نا آدمی پاکر تھا نا آپ نے تفصیل تو پڑی ہوگی شاید پڑی ہوگی میں نے <laughs> جو آپ نے چیز پڑی کہ نہیں پڑھی نہیں تو وہ قرآن کیا کہتا ہے تفسیر کیا کہتی ہے میں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی پر جبر نہیں کیا ہوا ہے اللہ کو اختیار کرے اللہ کے غیر اللہ کو اختیار کرے مر دیے اس کی دونوں کے نتائج بتائے ہوئے ہیں کیا ہوگا سونا بتائیے کیا ہوگا باقی اللہ کو اختیار کرتا ہے غیر اللہ کو اختیار کرتا ہے مرضی اس کی اپنی ہے اس کو اختیار کریں یہ ہمارے علاقے میں ایک کروڑ روپے کا سلنڈر ہوا سنا آج سے بیس سال پہلے اس وقت سونے کی قیمت میرا خیال ہے دو روپے روپئے ہوتی ہے چھ کروڑ روپے کی کتنے مالی تھی آج کل کے ساتھ بارہ گنا زیادہ ہوئی ہے چودہ گنا چودہ پندرہ کروڑ روپے کا تھا تو بس وہ سکولوں میں ہوا تھا اس میں ہمارے سکول اسکول آدمی نے ہمارا وہ دیندار آدمی تھے بزرگ آرمی, آرمی سر کا بیٹا تھا اس نے کیا تھا یہ اور پھر تو با... آو یہ بات یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دو سے گزرنا ہوتا ہے ان کی دنیا پکڑ پکڑنی پکڑ ان کی وہاں پر اور جنہوں نے گزرنا نہیں ہوتا ان کو اللہ یہاں رگڑا دیتا ہے وہ پکڑا گیا ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ جیل میں رہا ہے وہ گاؤں کے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جیل بھی عجیب تھا ایک کمرہ تھا ایک تین رکھا اس کے پیشاب کرنے کے لیے ایک تین رکھا کرنے کے لیے اور اس جگہ کھانے کے لیے اس کو اسی جگہ لا کر دیتے کرتے کرتے کرتے ایسی خوا... ایسی خواہی ہوئی ہے کہ گاؤں سے پھر اپنے آپ کو ان کی گرفتاریوں سب سے چھپا کر آدمی بھاگا ہے اور پنڈیا سے نمداز درمیان کسی جگہ پر جا کر یہ والوں نے پھر فضل فرمایا والدین کی وجہ سے اپنے پیشے پر واپس کیا میں کالے میں بیٹھا ہوا تھا تو اس میں ایسا ہوا کہ مجھے کہا راجا چپڑا جی نے ایک آدمی ملنے کے لیے آیا تو میں راشا چپڑا جی نے سمجھایا ہوا ہے کہ بادشاہ آدمی آیا تو اس پاپ نے روکا نہیں ہو ملنے کے لیے کو لا کر بٹھایا تھا باقی آدمی کے لیے کپڑا کرو مجھ سے پائی گلادمی کو بٹھایا کرو روکا کرو اس کا اگر کیا کرو پھر میں اگر چاہے گا کو چھوڑوں گا نہ ہوا جلدی ہوا خیر وہ آج اس اسے لا کر میں لے رہا تھا جبڑا سی میرے کو پتہ تھا کہ آدمی سبیدری بجری زیبلوں میں بڑی مرک آدمی ہے تو اس کی ہدایات اس سمندر میں لے جاؤں گا چھانوں نے کچھ ہی اور جائے گا جا, لے کر میں نے تو بٹھا دو دے اب میں نے ایک آدمی کے امتحان دیا لیا بابا صاحب کو دیکھا دیکھا دوسرے کا امتحان دیا پھر اس کو دیکھا تیسرے کا امتحان دیا پھر اس کو دیکھا او پھر مجھے میں نے کہا یہ تو ڈسٹرک ایجوکیشن آتی ہی کرتا ہوں با ہمارے گاؤں والے پہچانے نہیں جاتے میں گیا میں نے کہا راسر اگلی ہے کیسے آئے جی منڈا یونیورسٹی نے امتحان کسی نے دیا تھا ڈگری ہے یہ مسئلہ ہے اس کے لیے میں آیا تھا تو فکر نہ کریں آپ ساری تفصیلات دے دیتے اس کو میں لے کر انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا ان شاء اللہ آپ کو ہماری آج حاجیم ضاد اللہ ماجد مسی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کے اٹھارہ اسٹمبر کی داری یہاں انگریزوں کے خلاف لڑی اس کے نتیجے میں جہاد کا ختم ہو گیا فتح نہ ہو سکی تو اسی طرح گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر دیا کاثم نوری رحمۃ اللہ جلدی سے اسی, عل اسی علاقے میں روپوش ہو گئے آج مض اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ خود کل میں یہ بات بھارت ہوئی کہ بس آپ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جانا ہوگا ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گیا مقام کرم اس حال میں چلے گئے کوئی نہیں پہچانتا ہے ایک دن دو دن تین دن ہفتہ دس دن تھا وہاں پر مقامی کوئی واقف جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان کے ابراہیم ردم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر مجاور لگا دوں گا وہاں اس مزار پر بڑی آمدنی ہے تو آج آپ کی زندگی آشدہ ہوگی اور لوگ آ کر کے نام پر دیتے ہیں تو لہذا وہ پیسہ حرام بھی نہیں ہے برف ادھار یہ ہمارا سلسلہ کشتی ہے اور ہمارے سلسلے میں چھٹے نمبر پر عجیب الرائم ریم رد رحمۃ اللہ نے کے بعد چھٹے نمبر پر آ رہے ہیں چھٹے نمبر پر ہیں میں کہا کر بلک کی بادشاہ کو اللہ کے لیے چھوڑا اور میں ان کے مزاروں پیسوں میں لے جا کر بیٹھوں سر نے کہا دیکھیں خلافت عثمانیہ ترکیہ کا جو بادشاہ ہے خلیفہ ہے اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں تو میں آپ کے لیے وہاں سے وظیفہ مقرر کراتا ہوں اس بات کا بنیاد نہیں مانا سر نے کہا میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ تو میں نے کہا وزیفہ مقرر کرا دوں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا آپ جا رہے ہیں تو میرا سلام کہہ دینا کہ اسلامی عملے کا بادشاہ ہو جس نے شریف نافذ کی ہوئی ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وعلیکم السلام کہہ دے گا تم نے کہا جب جانے لگے رحمتہ اللہ علیہ صاحب نے کہا سلام بھی نہ کہنا یہ بھی ایک صورت سوال کی ہے کہ میری بھی مدد کی جائے پھر گیارہ بارہ تیرہ چودہ دن فاقا ہوا اور گم گم کا پانی پی رہے تھے اور خیر وہاں سے صرف اپنے آپ کو کسیٹا ملتظم پر پہنچایا اپنے آپ کو سور دروازے کے درمیان جل چکا ہے چمٹلس کے ساتھ دعا مانگی دعا مانگی کہ یا اللہ میرے پورے سلسلے پر نہ آئے اپنی ذات کے اور دوسرا ہمارے سلسلے والوں کو یہاں بار بار حاضری نصیب ہو آپ اس یہ دعا مانگے کہ یہ اللہ جو سلسلے میں بیت ہو جائے اس کا خاتمہ نہیں مانتا تو اللہ کی شان کے ہم زبیج میں پارپرین لوگوں میں جو ہم سلسلے والے ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ خالی فریق خان ہم قتل ہے اخبار آغاز دعکر کے بارے میں بہت شانت ہے کون گیا اللہ کا بندہ مان کے گیا ہے سب کو ایک دفعہ پینی میں گیا تو وہاں پر جن بزرگوں سے ملنے کے لیے گیا تھا تو وہ کچھ ایسے دینی کام بھی کر رہے تھے جس میں جان کا خطرہ سواسیہ وغیرہ لگائے ہوئے پھر رہے تھے دونوں بھائی ہیں آپ تھے آپ تھے جس وقت تھوڑی دیر کے پہلے بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد ایک و سارا وہاں پر لٹکایا دوسرا اتارا وہاں پر لٹکایا توانگی حفاظت چھا گئی بیاسرا بے وشیلا لوگ ہیں اللہ تو جو چیونٹی کی وفاظت کر لیتا ہیں اس نے قدر فرمایا میں تعلیم فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں تاریخی خلافت کے مخالفت کر رہا تھا ان دنوں کہتے ہیں میں بہت, بہت سخت تاریخ چلی ہوئی تھی اور میرے خلاف سیاسی ورکر بڑے بزرگوں کو تو پتا تھا کہ یہ اصولی اختلاف ہے ایک ورکر کہہ رہے تھے کہ تھوڑا یار ایجنٹ ہے انگریز کا پیسہ لے کر کر رہا ہے بھائی اس کا پولیس کا پر نہیں ہے تو یہ اب جو تو انگریزوں کے ایجنٹ ہے کہ کہتے ہیں تو سیزے کے طور پر کہا کہ معلومات کر لو اگر نے کتنا پیسہ دیے اگر دس لاکھ دیے تو آپ بارہ لاکھ کر دو تو ریٹ زیادہ ہو اگر آپ کا ہو جائے گا سر میں ریٹ معلوم کر لو اور ایک کہتے ہیں کہ بعض میرے ہی نہیں قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے صبح کے وقت صبح کی نماز پڑھ کے میں جاتا تھا ڈھائی میل اس کے لیے چلتا تھا سارا دن بیٹھ کر کام کرنا پڑتا تھا تو صحت کا اثر پڑ رہا تھا ڈھائی دا مہینے میں چلتا تھا اور اس میں جو ہے تو کوئی ایک گھنٹہ لگتا تھا نا ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ کا سفر کرتا تھا نا اور ایک گھنٹے میں ڈھائی پارے تلاوٹ کیا تھا ڈھائی پارے تلاوٹ کر لیتا تھا اور مانتے ہیں کہ میں اس جو یہ بان میں جا کر میں چلتا تھا اور فلاوٹ کرتا تھا اس میں پھر مجھ پر بہت روم کا انتشا ہوا جو تفصیل لکھی ہے اس کو اس, اس میں بہت انتشا ہوا کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا تو ایک ہندو تھا سانا بھون کا اس نے سنا تو اس کو بھی افسوس ہوا کہ ہمارے بڑے اچھے بزرگ ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمارے لیے ان کی دم اثر کرتے ہیں تو ان کو لوگ دیکھے مارنے کی فکر کر رہے ہیں تو وہ آیا تو اس نے کہا جی اس نے کہا مولوی جی کوئی خبر بھی ہو ہے پہلی تو جان لے جان لے لیون کی فکر میں لوگ ہیں تیری جان لینے کی فکر میں تو کہتے میں نے کہا کہ جان لینے والوں سے جان بچانے والا زیادہ قوت والا ہے تو کہتے انہوں نے کہا کہ تو اس کے ہو ہندو نے کہا کہ جو آپ کا یہ حال, حال ہے, تو آپ کو, کو ہے, تو, ہے تو آپ کو کوئی جوخم نہیں ہے تو اس کی پوری زبان میں خطرے ہے کوئی جوخم رہتے ہیں آپ کو کوئی جوخم نہیں ہے کہ خیر اللہ کہتے ہیں اتنے خراب حالات ہوئے لیکن اللہ تبادلہ نے حفاظت فرمائی کسی کا ہاتھ اونچا نہیں ہو سکا بولے کہ لاسٹ کیا بڑنے ہاتھ کسی کا اونچا نہیں ہو سکتا اللہ نے حفاظت فرمائی تو بہت ہی تعلی سلسلے کی حفاظت ہوتی گئی تھی افغانستان میں ہم کہتے ہم پر حملہ ہو گیا رات کو ان دن سات جگہیں ہو رہی تھی آپس میں صبح جماعت اللہ شاخی نے کہا کہ کلاشن خریدتے ہیں. تاکہ فادر کا بندوبست ہو تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کا جذبہ تھا کہ واپس جاتے کلا ہنکوں کو کم سے خریدتی جائے گی مشروعی کلاس ہنسوں کو خرید کر نہیں کلا ہندو تر خریدتے کرنے کا یہاں کے مقامی کمانڈروں سے کہتے ہیں کہ ہمیں دو محافظ ہیں اگر ایک, ایک تنظیم کے کمانڈروں کے محافظ لے لو گے پھر دوسری تنظیم والے کہیں گے یہ تو ان کے لوگ ہیں ہماری بات ہم تو سارے مسلمانوں سے مل لیں گے سب سے بات کرنے کے لیے یا پھر کیا کریں کہا جی ہمارے بزرگوں نے بانس منظور کیا ہوا ہے غیر مسلح آدمی بانس لے کر حفاظت کے لیے کھڑا ہوں نواز شریف کی جب پہلی حکومت آئی تھی نا تو یہ اس وقت برلوی تھا قادری کا خاندان دیا ان کا خاندانی یہ پیر تھے نا تو اس وقت یہ بریلوی تھا رائبن کا اجتماع پر اس سے کروائی جو اس کے لیے بندوبست کر رہے تھے ہم اس باغ پر چند یعنی ہزار ڈیڑھ ہزار آدمی ہوتا ہے جو خدمت کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان پر ہم آئیں پنڈال کو بنا رہے ہوتے ہیں جگہ کو کشتہ کی جگہ کو ان پر فائرنگ ہو گئی جب فائرنگ ہو گئی تو سارے پاکستان میں لوگ اور خطرنے کرنے لگ گئے ہم تو کوئی مشورہ کچھ شروع والے لوگ نہیں تھے لیکن میرے ذاتی تعلقات ہوتے تھے وہاں مکیمین رائگ مقیمین میں تھے بلال صاحب کے ساتھ اور احمد صاحب کے ساتھ میں مجھے یہاں پر یہاں کے کچھ پکڑا سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا ہمیں الکا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ مسلح حفاظت کریں اپنی مسلح حفاظت کریں میں چلا گیا مولا صاحب سے ملا میں ملا میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا خوشبو خد وہ کسی کو احتیاط آئی خوشو خد رکم والی آئی جی نہیں آیا اس میں کوئی فالت کا حکم ہے اصل لینے کا حکم ہے اور اکٹھے کرنے پھرنے کا حکم ہے اس طرح کا تھا تو انہوں نے کہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو دیکھنے انکشاف اس کا ہوا ہے تو اس بات کو مشلم رکھان نے کہا نہیں مسلح نہیں کرتے کیونکہ ساری دنیا بس چیز کو چلا رہے ہیں اور مسلح کر لیں تو پھر اس کا ایک جذات کا سر آئے گا جس بات کو ہم چلانا چاہتے چل نہیں سکے گی رستے کے ذریعے سے جس کرنا چاہتے وہ ہو نہیں سکے گی پران طریقے سے بات کو چلایا ان کا فائدہ رہا وہ بھی بند ہو جائے گی چلنی تو اس لیے نہ ہوا کہ افغانستان میں بانس والی بات منظور ہوئی ایک تو کہا کہ حضرت سری میں آتا ہے کہ اکیلا اکیلا, اکیلا, اکیلا شیطان ہے دو دو شیطان, دو دو شیطان تین جو ہیں وہ قافلہ ہے جماعت ایک اور حفاظت کے لیے رات کو تین آدمی جاگا کریں تین آدمی موجود رہا کریں اور ایک بانس لے لیں بانس ہو وہ بڑے سائز کا نہ ہو سختی اس کی بڑی نہ ہو اور اس کو لے کر اس کا پکڑ کر کھڑا کریں تاکہ دور سے کلک ان کو اپنا جاؤ ہوگا بانس تو وہ تین آدمی حفاظت کرتے رات کو خیر اس کے بعد ادھر جنگیں ہو رہی تھی ادھر جنگیں ہو رہی تھی لڑائیاں ادھر لڑائیاں ہو رہی تھیں لیکن دوبارہ مطالعہ نے حفاظت فرمائی تو کیا بات کر رہے تھے جی تو میرے بھائی یہ دنیا جب روزگار کی زندگی یعنی کھا لے پی لے مر لے جو کھا لیا پہن لیا وہ نفع وہ میں رہا وہ کیسے میں لکھے در شیخ نے وہ بڑک وہ ابھی بھاگ ہے ماں اکلنا ما ربہنا اکلنا رب نا اور ماں چولہا کھسرنا جو کھایا وہ نفع میں رہا اور جو پیچھے چھوڑا وہ خسارہ رہا بہت زیادہ کمانے والا جو ہے وہ رات کو دس کلو نہیں کھا سکتے ڈھائی سو گرام آج میں کھانا ہوتا ہے بہت تکڑا بہت زوردار ہو تین سو کا پانچ سو بس ایک پارک کھانا کھانا ہوتا ہے اور کوئی یہ پچاس جھوڑا نہیں پہن سکتا جی آج کل جو ہے پرائیویٹ سے والی گاڑیوں میں سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے جی کتنے سی سی والی ہوتی ہے جی؟ جیسے ہے ہزار کون سی ہوتی ہے سی سی ہوتی ہوتی سے پنچ ہزار ہوتی ہوتی ہوتی جی؟ وہ ایک آدمی کی شادی تھی پہلے مجھے نکاح میں لے کر گئے جی؟ نکلا جب میں نے پڑھا تو اس کے بعد ایک خاندان کے آدمی آئے گی ایک آپ جاب زملم کا جام ایک میں کھجورے ہیں تاجی صاحب ہمارے پاس تشکیل میں کیا بے زمل کھجورے ہیں کوئی متبرک کام اس سے کروانا چاہتے ہیں وہ ادھر لے گئے بس بیچ عورتوں کے درمیان میں ہیں۔ میں نے لڑگا نہیں پھر کے ساتھ سوچ بجے پیر جو سائبان جو ہوتے ہیں وہ اجڑے ہو جاتے ہیں جی عورتوں میں جائیں بیٹھے ہیں بس کچھ نہیں میں نے کہا جی مجھے کیا کہا کہ یہ, یہ آپ زمزم دلہن کو پلاؤ سبحان اللہ پیر سائیں اب جائے اور کسی کام کا طرح اسی کام کرے گی ہاں جی کہ تر کو پھالی پلائے گا اور جو ہے اس کو کھجو دیکھنا لے بعد میں نے کہا کہ شادی ہے شادی پر آئے یہ شادی پر جانے کے لیے کیا ہوگی میں نے ملومارج نے کہا دو بگی والے دو گھوڑے والی بگی میں اس کو لے جائیں گے دولھے کو ہاں دولھے کو لے جائیں گے اور بارات میں جو ہے بارات کو جو کی قیادت کرے گی وہ لیموزین گاڑی کرے گی بائیس فٹ لمبی گاڑی کرے گی تو وہ لاہور سے لائے ہیں ایک گھنٹے کا پتا نہیں پندرہ ہزار روپیہ کرایا کتنا سکھاؤ اس پتہ چین سے تو خیر نے کہا،, کہا کہ ان کو کچھ نہ بتاؤ کہ میں آؤں گا نہیں کہ کہتا کہ نہیں آؤں گا تو بھائی یہ پڑے ہوں گے آئے آئے میں کچھ بھی نہ بولیں جب وقت ہوئے گا تو, تو ایسی شادیوں میں جا کے شامل ہو جاؤں گا ویسے اس بات کی میں تائید کر رہا ہوں اس اثراف کی اس تبدیل کی میں تائید کر رہا ہوں میں کہا تھا افغانستان والا حال کال عید آباد کے بیا میں ہم نے کہا کہ افغانستان کا جو تعلق آیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو شادی ہوتی تھی ولیمہ ادھر سفید گاڑیاں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تسبیاں لے کر بیٹھے ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا جماعت کی نماز کھڑی کرتے تھے ولیمے کے دوران اور ادھر ولیمہ میں اب لگی ہوتا ہے ایسے برف کے دن مشراب کی بوتلیں لگی ہوتی ہیں ایس بغیر تو وہ غیرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو روکیں یا نہ جائیں وہاں اس بغیر سی کا یہ اللہ ہو تو آگے اتفاق افغانستان سے عثمان آیا ہوا تھا اس کے بھی سیج ہوتے ہیں بی اتنے پٹنے کے بعد بھی غیرت جنگ ہوگا پھر کب پیدا ہو میں جب بانوے میں گیا تھا طالبان سے پہلے اور تو سے لے کر دریاموں تک سفر کر کے آیا تھا تو یہاں کے تبلیغ والے ادا سے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں دیکھ کر آئے میں نے کہا میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ پچیس سال یہاں پر جنگ ہوگی بانوے سے اب آج سولہ سال ہو گئے ہیں اور نو سال باقی ہیں پچیس سال مجید کیسے جنگ ہوگی میں نے کہا ان باتوں جو اوپر یہ وجوہات ہے جن کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہوں اور سے ندائش جنگ ہوتی ہے پچیس سال ہو رہی میرے بھائی تو بتائے وہ کرو یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھ اور نہ آدھا سیٹر آدھا پیر نہیں چل سکے گا وہ چند ایک ساتھی ہماری مشین میں آیا اس کی موٹر ہی غائب ہوگی باہر پہلے اس کے بعد چند کو دیکھ فائدہ ہوگا ہم نے پہرا مقرر کر دیا اپنا دیکھا جو علم قلم ہوتا ہے اس کی تو صفائی ہوتی ہے صفائی کا فیصلہ ہوتا ہے چلتا نہیں ہے کہا کہ میں جب گیا فلاں سے بزرگوں کے ساتھ تعلق ہوا برسیں مر گئی زمین چلی گئی کاروبار فیل ہو گیا سارا آرام کا آپ نے جمع کیا ہوا تھا آپ نے لگا کرپ چاہ تو کورک گری صفائی وہ تو الگ بات ہے ہمارے یہاں پر اس زمانے میں ڈرامے ہوا کرتے تھے کیا دوری ختم ہو گئی جی تو ہمارا ایک پروفیسر صاحب تھا اس نے پشو کا ادیب تھا پشتوں کا پروفیسر بھی تھا ادیب بھی تھا اس نے ایک ڈرامہ منایا تھا توڑ سے ڈرامہ منایا تو اس میں اتنا موٹا ملک ہمارا ایک لڑکا تھا کہ جو اتنا موٹا تھا اس, اس کا پیٹ تھا اس کو آدمی اسکرسی میں نہیں آتا ان جگہوں پر بیٹھتا تھا نیچے ٹوٹ جاتی وہ ہے کردار ادا کرنے کے لیے پیر صاحب بیٹھا ہوا ہے تو آیا اس نے کیا اس کے بعد موچر تو پھر مطلب کامیاب تھا کہ جب سونا تین سو روپئے تو لگا رو کرتا تھا میں کہا کہ پانچ لاکھ کا دراصل سبھی کا پھیرا جا رہا ہے کامیاب ہو آیا پچاس ہزار صاحب آپ کے ہیں ہی ہیں یہ بھی سر سولہ سے بارہ سے پہلا سے آدمی رحمت برکت آفیت مانگے جی مال دولت ہے موٹریں کھڑی ہیں بنگلے ہیں کرو فر ہے جی اور بیٹا کینسر کا مریض داخل ہے اسپتال میں آئے آئے کر رہا ہے کیا فائدہ جھوپڑے میں ہوتا آرام کن سی ہوتا ہے تو یہ چاہتا کہ بھل میں ہے اور پکڑ میں ہے آپ بتائیں اصلی جو دانشوری ہے یہ امریال مثلا کے پاس ہوتی ہے اصلی بلڈم ہے نا اصلی دانشوری اختی تین فراست یہ اللہ تبادیال مصاف نام کو دیتا ہے پھر جو ان کے جتنا قریب ہو اتنا ہی فراست سے نوازا جاتا ہے لا اللہ. لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ Vielen Dank.